رشتے کہیں گے ان لنن سرو رسولانا بے شک ضرور ہم تو ہمارے رسولوں کی مدد کرتے ہیں وہ لدین آمن فلحیات دنیا اور ایمان والوں کی ہم مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں وہ یوم یا کوم اور جس دن گواہ اٹھیں گے اس قیامت کے دن بھی ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے اور ان کے حق میں گواہی دیں گے یوم قیامت کے دن ظالموں کو کوئی عذر ہیلا بہانہ معذرت فائدہ نہ دے گی ولاحم اور ان پر لانت ہوگی ولاحم سو اور ان کے لیے برا گھر ہے وہ جہنم کا مقام ہے والا آتَيْنَا مُوسَى موسل خدا اور بے شک ہم نے موسا علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی بنی اسرتابا اور ہم نے بنی اسرائیل کو توریت کا وارث بنایا مگر بنی اسرائیل نے وراثت کا حق ادا نہیں کیا وارث بننے کا حق ادا نہیں کیا انبیاء کے جانے کے بعد انہوں نے توریت پر عمل کرنا چھوڑ دیا پھر یہ تباہ ہو گئے مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے قرآن ہمارے پاس ہے مگر جب ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے نہیں عمل نہیں کریں گے اس کی دعوت عام نہیں کریں گے تو پھر آپ سوچیں کہ ہماری آنے والی نسلیں کس قدر دور ہو جائیں گی دین سے ہمارے پاس اب وقت بہت مختصر ہے ایک تو زندگی جو ہماری موجود ہے وہ تو ہم گزار چکے ہم معلوم نہیں ہماری زندگی کتنی باقی ہے پھر جس تیزی کے ساتھ دشمنان اسلام مسلمانوں میں بے حیائی اور دین سے دوری پیدا کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ اسلام اور قرآن کی دعوت عام کریں اور اتنی تیزی کے ساتھ بے حیائی کے سیلاب کو روکنے کی کوشش کریں خداً ہدایت ہے یہ کتاب وہ اور نصیحت ہے لی الباب اقل مندوں کے لیے اے محبوب آپ صبر کریں ان وعد اللہ حقن بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنے مومنین غلاموں کے لیے استغفار کیجیے لی کے متعلق فسرین نے جو کچھ فرمایا اس میں واضح ہے لی زمبی امتی کا یعنی اپنی امت کے گناہوں کے لیے معافی مانگیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا کہ تمہارے اچھے عمل اور برے عمل دونوں مجھ پر پیش ہوتے ہیں تمہارے اچھے عمل کو دیکھ کر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یعنی حضور کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور تمہارے گناہوں کو دیکھ کر میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں سب بِحَمْدِ کا بِالْعَشِيِّ وبکار اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کرو شام کو اور صبح کے وقت یعنی ہر وقت ان لدین یوجادل فی آیا غیر سلطان عطا ہوں بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالی کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں ناجائز بحث کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس ہو ایسے لوگ یقیناً تباہ ہونے والے ہیں ان فی سدور اللہ کبر ان کے سینوں میں غرور و تکبر ہے اور ایک بڑا ہونے کا شوق ہے یہ کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اسی لیے نہ لائے کہ ان کو یہ خیال تھا کہ حضور پر ایمان لانے سے ہماری سرداری چلی جائے گی ماں ہوم جس غرور و تکبر میں یہ مبتلا ہے اسے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے یہ سرداری باقی نہیں رہے گی فستا باللہ اسے محبوب اللہ کی پناہ مانگیں ان نہ ہوا سمی البصور بے شک وہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا استغفار کا حکم دیا گیا اللہ کی تسبیح اور حمد کا حکم دیا گیا اور اللہ تعالی کی پناہ حاصل کرنے کا حکم دیا گیا امت کی تعلیم ہے ہمیں چاہیے کہ یہ تمام کام ہم پابندی سے کریں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار تو ہمیں صبر عطا فرما شکر عطا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں تیری تسبیح و تحلیل اور تیری حمد کرنے کی توفیق عطا فرما اور پروردگار شیطان مردود کی ہر شر سے اور نفس کے ہر وار سے تو ہمیں محفوظ فرما اور اپنی پناہ عطا فرما لخلق السماوات من خلق سماوات اکبر خَلْقِ سے آسمان و زمین کی پیدائش ضرور انسان کی پیدائش سے بڑی ہے جو رب آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے والا کن اکس وا سلا ماں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں ہے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں والذین آمنوا وعملوا السالحی ول مسی <الْمُسِئُوا> او یعنی پہلے فرمایا اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں اس سے مراد مومن اور کافر ہے پھر فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کی وہ اور ولل مسی <الْمُسِئُوا> اور گناہگار دونوں برابر نہیں ہے نیک اور گناہگار برابر نہیں ہے فلیلم تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو جب نیک اور برے برابر نہیں تو کیوں ہم برے کام کریں اور پھر یہ تصور کریں کہ ہم گنا بھی کریں گے لیکن نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے پل سرہ سے دیجی کے ساتھ گزر جائیں گے ناما اعمال بھی سیدھے ہاتھ میں ملے گا عرش الائی کے سائے میں ہوں گے اس طرح کے تصورات ہم رکھتے ہیں لیکن قرآن تو یہ فرماتا ہے نیک لوگ اور برے لوگ برابر نہیں ہیں اللہ کی رحمت پر تو کلام ہی نہیں ہے وہ کسی گناہ گار پر کرم فرمائے تو وہ اس کی مرضی ہے مشیت ہے مگر قاعدہ جو پیش کیا جا رہا ہے وہ سمجھیں قاعدہ یہ ہے کہ نیک لوگ اور برے لوگ برابر نہیں ہیں نیک لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں قبر میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں پرور تو ہمیں بھی نیک بنا دے انگا بے شک قیامت لاطیۃ اللہ رئی وفی ضرور آئے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے نا سلا ہاں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے وقول رب کم اور تمہارے رب نے فرمایا ادو نی اص تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا دعا ہر حال میں قبول ہے ہم قبول کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ جو دعا مانگی جو مانگا وہ مل جائے وہ فوراً مل جائے یہ بھی قبولیت کی ایک قسم ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جو مانگتے ہیں وہ فوراً نہیں ملتا تاخیر سے ملتا ہے دعا تو قبول ہے لیکن تاخیر ہوتی ہے اور اس تاخیر میں کوئی حکمت اور مصلیحت ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو مانگتے ہیں وہ نہیں ملتا بلکہ اس کے بدلے میں اس سے اچھی نعمت مل جاتی ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا یہ نعمت ہمیں کیوں ملی ہے ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ یہ اس دعا کا سلا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز مانگتے ہیں وہ بظاہر دنیا میں نہیں دی جاتی لیکن اس کے بدلے میں تقدیر میں لکھی ہوئی کوئی آفت کوئی بلا جو آنے والی ہوتی ہے وہ دور کر دی جاتی ہے اور یقیناً دعا مانگنے پر اتنا ثواب ہے کہ کل بروز قیامت انسان جب ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا کہ جو انسان نے مانگا وہ نہ ملا جسے عرف میں کہتے ہیں دعائیں قبول نہ ہوئیں تو جس چیز کو اس نے مانگا ہوگا وہ چیز نہیں ملی ہوگی تو ایسی دعاؤں کا جب ثواب دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی تو دعا مانگنے میں ثواب بہت زیادہ ہے دعا عبادت کی اصل ہے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے لیکن سب سے زیادہ ہماری جو سستی ہے وہ دعا مانگنے میں ہے نماز پڑھ کر ہم توجہ کے ساتھ دعا نہیں مانگتے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے سامنے بھی اور لوگوں سے چھپ کر بھی دن میں بھی اور رات کی تنہیوں میں بھی خوب رو رو کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں دعا کے چند آداب صدر البادل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمٰ کہ جو کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں انہوں نے تفسیر خزائین العرفان میں لکھے فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو اخلاص کے مانا یہ ہے کہ دکھاوے کے لئے دعا نہ کی جائے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو اللہ ہی سے مانگا جائے اور دعا کرتے وقت کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو اور اخلاص کے یہ بھی معنی ہے کہ ساری توجہ وہ دعا مانگتے وقت اس کے ظاہر سے بھی محسوس ہو کہ وہ دعا میں اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے دل غیر کے خیال سے پاک ہو دعا مانگتے وقت ادھر ادھر کے خیالات نہ ہو ساری توجہ اللہ کی بارگاہ میں ہو نمبر 3 کسی ناجائز کام کی دعا نہ مانگی جائے دعا کے لیے ضروری ہے کہ جو جائز چیز ہے اسی کا سوال کیا جائے نمبر چار دعا مانگتے وقت اللہ کی رحمت پر یقین رکھا جائے عام طور پر لوگ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں اسے وہ عاجزی سمجھتے ہیں کہتے ہیں ہماری دعائیں تھوڑی قبول ہوتی ہیں تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا تو سب کی دعائیں قبول ہو جائیں اللہ کی رحمت پر یقین ہو اور پانچواں فرمایا کہ دعا مانگی اور پھر کسی سے یہ شکایت نہ کرے کہ اتنے دن ہو گئے میری دعا قبول نہیں ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دعا قبول ہے جب تک کہ شکوا نہ کیا جائے جلدی نہ کی جائے فرمایا جلدی کیا ہے آپ نے فرمایا بندہ دعا مانگتا ہے چند دن دعا مانگتا ہے پھر کہتا ہے میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوئی تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ان پانچ امور کا خیال رکھنا ضروری ہے دعا کے دوران ادھر ادھر دیکھنا انگلیوں سے کھیلنا یا آسمان کی طرف دیکھنا یا چھت کی طرف دیکھنا یا پنکھے کو گھورنا یا بے توجہی کرنا یا بیزاری کا اظہار کرنا یہ مومن کے لیے ہرگز ہرگز مناسب نہیں ہے وقول رب آپ کے رب نے فرمایا او تم مجھ سے دعا کرو اس کا میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا اندین یسک برون عبادتی بے شک وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں اور میری عبادت نہیں کرتے سیدون جہنم ان قریب وہ جہنم میں زلیل رسوا ہو کر داخل ہوں گے